وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشريطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم میرے محترم بھائی اور دوستوں سورہ آل عمران کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بسم اللہ جل شاہوں نے فرمایا کہ یا عام اسب روح و رابطو و صاب اللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا اور یہ صورت قرآن پاک کی طویل سورتوں میں سے جو سب سے لمبی سورتیں ہیں قرآن پاک کی ان میں سے ایک سرال عمران بھی ہے اور یہ صورت کے مضامین اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے مختلف جنگیں اور اس کے نتائج اللہ جل شاہ کی مدد نصرت اور اس کی تائید مسلمانوں کا طرز عمل اور نصرت الہی کا باعث بننے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد رخصت کر دینے والی اور اٹھا دینے والے اعمال ان سب چیزوں کا بیان آپ کو سرال عمران میں ملے گا اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کا طرزِ عمل اور اللہ جانور کی ان سے ناراضگی کے اسباب تو قرآنِ پاک تو ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے حالات میں کھول کر رہنمائی لینے کی چیز ہے کہ انسان پر انفرادی ذاتی یا نجی زندگی کے اندر بھی کوئی حال آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی مرحلہ آ جائے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا آیا ہی اس لیے اور قوموں پر بھی جب مختلف احوال آ جائیں اللہ جہ شاہن ہر ہر مرحلے کے لیے انسانیت کو جو پیغام دینا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو جو کچھ بتانا ہوتا ہے قرآن پاک میں بتاتے ہیں پچھلے دو تین دن ہمارے ملک میں بڑے ہے خیز گزرے اور ذرائع ابلاغ کی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ چیزیں جو پہلے لوگوں کو ہفتوں میں پتہ چلتی تھیں دنوں بعد پتہ چلتی تھیں وہ اب سیکنڈوں اور لمحوں میں پتہ چل رہی ہوتی اور تیز رفتار ایک ابلاغ ہے تیز رفتار ایک فلو آف انفارمیشن ہے غیر معمولی قسم کا اس کی وجہ سے اثرات بھی زیادہ مرتب ہوتے ہیں اور لوگوں پر کو اس معلومات کے اس سیلاب میں درست اور غلط ہر قسم کی خبریں كثرت سے مل رہی ہوتی ہیں اور اپنے اپنے اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہیں خبر کی دنیا کو ایک سائنس بنا دیا گیا ہے اور خبر لکھنے کا ڈھنگ یا نشر کرنے کا طریقہ اور اس كے اس سے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس پر بڑی محنت ہوتی ہے کبھی آپ کا اس دنیا کے لوگوں سے واسطہ پڑے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی بات کو بیان کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں اور ہر طریقے کا کیا اثر ہوتا ہے جو مرتب ہوتا ہے اس پر بڑا غور کیا جاتا ہے اور بڑا سوچ سمجھ کر اس کے عنوانات کا انتخاب کیا جاتا ہے مسلمانوں کے پاس ایسی صورت میں قرآن پاک سب سے بڑی رہنمائی کی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ایسے موقعوں پر بڑی ہی تسلی کا باعث بنتے ہیں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ جلو نے مسلمانوں کو فلاح کے لیے فلاح کہتے ہیں ایک بڑی ہی باعزت زندگی کو ایک بڑی ہی کامیاب زندگی کو ایک برکتوں سعادتوں اور رحمتوں والی زندگی کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی موت کو وہ زندگی جو جس جو اپنے اندر تمام برکتیں سعادتیں رحمتیں رکھتی ہو اور جب وہ اختتام پذیر ہو تو اللہ جل شاہوں کی رضامندی پر اختتام پذیر اللہ جل شاہ اس انسان سے اور اس کی زندگی سے اللہ پاک خوش ہو اس کو فلاح کہتے ہیں. تو اس آیت میں ہمیں چار چیزیں بتائی گئی ہیں جس کا فلاح کے ساتھ براہ راست تعلق ہے اور چاروں بظاہر چار الفاظ ہیں جس کا میں نے بتایا ایک لفظ ہے اسبرو ایک ہے سابرو ایک ہے رابطو اور ایک ہے اتقو چار لفظ ہیں چار عوامر ہیں لیکن یہ چار الفاظ اپنے اندر ایک جہاں سموئے ہوئے ہیں معنی اور مفہوم کا پہلی بات جو اس میں ارشاد فرمائی گئی کہا یا یہ لدین آمنس برو اس برو صبر کرو صبر پر یہاں ہم نے بہت سا, بہت دفعہ گفتگو کی اور بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے ہمارے ہاں اردو میں صبر کا مفہوم تھوڑا محدود اور مختصر سا ہم صرف تکلیف پر صبر کرنے کو کسی مصیبت پر صبر کرنے کو کسی آزمائش پہ صبر کرنے کو صبر کہتے ہیں ہمارا اردو کا محاورہ ہی ایسا اس میں اس جو لفظ کے اندر جو وسعت ہے اس کو ہم نے تھوڑا سمیٹ دیا عربی میں اور پھر خاص طور پر شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے جس کا خلاصہ اگر میں آپ کو بیان کروں تو وہ تین تین چیزیں ہیں ایک مصیبت پر صبر ہے بالکل یہ بھی اس کا مفہوم اور اس کا معنی ہے کہ انسان کو مسائل کے اوپر مشکلات کے اوپر تکلیفوں کے اوپر اس کو صبر کرنا چاہیے ایک انسان کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں مختلف قسم کے مثلا انسان کے اندر اللہ پاک نے غصے کی کیفیت رکھی ہے ایک اندرونی جذبہ ہے اور انسان کے اندر اللہ جل شاہوں ل... نے خواہشات رکھی ہیں یہ بھی اس کے اندرونی جذبے ہیں اپنے ان اندرونی جذبات کا مقابلہ کرنا اور ان کو حدود شریعت سے باہر نہ نکلنے دینا یہ بھی صبر کہلاتا ہے. اور باہر کی چیزوں کی طرف سے اگر اس کے اوپر کوئی یلغار ہو خواہ وہ شیطان کی طرف سے ہو کہ اس کو اس کے باہر کچھ چیزیں دکھائی جا رہی ہوں کچھ چیز اس کے جسم سے باہر کا اس کا تعلق ہے اس پر انسان استقامت کے ساتھ کھڑا رہے اور غیر شرعی چیزوں کی طرف نہ جائے یہ بھی صبر کہلاتا ہے. جو اس کے کام کرنے والے کام ہیں معمولات ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی چیزیں ہیں نیکیاں ہیں اس پر استقامت اختیار کرنا یہ بھی صبر کہلاتا ہے انسان نے معمول شروع کیا ہے تو وہ معمول جاری نہیں رہ سکتا جب تک وہ صبر نہیں کرے مثال کے طور پر آپ کو اللہ کی توفیق سے تحجد پر اٹھنے کی توفیق شروع ہو گئی آپ کو ملنا شروع ہو گئی تو اب اس تحجد پر برقرار رہنا اس تحجد کی عادت پر تحجد کے معمول کو کنٹینیو رکھنا اس کو جاری رکھنا یہ صبر کی عادت کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو کسی دن اٹھنے کا دل چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا کبھی آپ کو رات کو سونے میں تاخیر ہو جائے گی کبھی آپ بربخ سوئیں گے کبھی صبح آپ کا سر بھاری ہوگا کبھی ہلکا ہوگا کبھی موسم زیادہ ٹھنڈا ہوگا کبھی زیادہ گرم ہوگا کبھی مناسب ہوگا تو حالات تو انسان کے اندرونی بھی اور بیرونی بھی متغیر رہتے بدلتے رہتے ایک جیسا حال نہیں ہوتا لیکن ان تمام احوال کے اندر اپنے معمول کو پورا کرنا یہ صبر کہلاتا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ جانوں کی اس کو استقامت بھی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ جو استقامت ہے یہ ہزار کرامتوں سے زیادہ افضل ہے کرامت آپ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں وہ جو بزرگوں کے ہاتھوں پر اللہ پاک بعض ایسے چیزوں کو کر دیتا ہے جو عام عادت نہیں ہوتی خلاف اسباب کچھ چیزیں بکو پذیر ہو جاتی ہیں اس کو کرامت کہتے ہیں تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک ہزار کرامتوں پر افضل ہے استقامت اگر کسی کو اللہ تعالی نصیب فرما دے کہ کچھ بھی حالات ہوں وہ اس کے معمولات کے اوپر اثر انداز نہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو اعمال پسند ہے احبال ادو اللہ پاک کو وہ اعمال بہت زیادہ پسند ہے جس پر بندہ پابندی سے استقامت اختیار کرتا ہے جس کو بندہ تسلسل کے ساتھ کرتا ہے بغیر چھوڑے ہوئے اس یہ اعمال اللہ جن کو بہت زیادہ پسند ہے ایک اور جگہ پر آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اپنے اپنی چیزوں پر مداومت اختیار کرو مداومت دوام سے ہے دوام بھی پابندی کے ساتھ وہ قللہ چاہے کم ہو تھوڑی چیزیں رکھ لو لیکن پابندی کے ساتھ کرو اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی سو دفعہ کوئی ورد اپنے لیے متعین کر لے کہ میں کل میں طیبہ دن میں سو دفعہ پڑھوں گا تو یہ سو دفعہ پڑھے اور روز پڑھے اور ساری عمر پڑھے یہ اس سے بدرجہاں بہتر ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کر ایک کروڑ دفعہ پڑھ لے پھر کبھی نہ پڑھے پھر دوبارہ نہ پڑھے اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ ایک معمول متعین کرے اور اس کو پورا کرے تو یہ معمول کو پورا کرنا ہے یہ بھی صبر میں آتا دونوں شریف پڑھی بات تو اس آیت میں ایک تو مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ صبر کرو اور صبر کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں اپنے دین پر صبر کرو یعنی صبر کا مطلب ہے کہ استقامت سے جمو اس کے اوپر شریعت متحرہ پر صبر کرو حالات پر صبر کرو اندرونی جذبات کے اندر صبر کا معاملہ کرو صبر جی میں یہ سب کا سب کچھ آ گیا اگلا لفظ ہے وہ سابرو سابرو بھی صبر سے ہی نکلا ہوا ہے اور یہ سابرو دشمن کے مقابلے میں استقامت اختیار کرنے کو کہتے اور حدیث شریف میں دشمن کے مقابلے میں استقامت کو بہادری کو حوصلے کو اور اس موقع کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہونے کو اس کی بڑی ترغیب آئی ہے اور بے شمار احادیث اس پر موجود ہیں قرآن کی بھی بہت سی آیتیں جا بجا اللہ جل شاہر نے فرمایا کہ پیٹھ مت دکھاؤ بھاگو مت اور تفری مت پھیلاؤ اور مسلمانوں کے درمیان ایسے حالات مت پیدا کرو جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بڑے اہتمام سے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں اور ان نصیحتوں کو ان صحابہ نے بڑے اہتمام سے روایت بھی کیا خاص طور پر جو نصیحتیں کسی کو اکیلے میں کی ہیں اس کو حضرات صحابہ پوری کیفیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کوئی کہتے ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کوئی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں کوئی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات باتیں فرمائیں ایسے ان کے لوح دل کے اوپر وہ نصیحت نقش تھی کہ نہ انہوں نے اس وقت اس کا کوئی نوٹ لیا تھا نہ انہوں نے اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا تھا نہ انہوں نے اس کو کوئی یاد کرنے کا ایسا لیکن یاد ان کو رہی ساری عمر اور جتنے بھی لوگوں کو جب بھی بیان کیا ان حضرات نے تو ایک ہی الفاظ کے اندر کیا چاہے وہ عمر کے ابتدائی حصے میں بیان کیا یا درمیانی حصے میں کیا یا آخری حصے میں کیا ایک بندے سے کیا یا مجمے سے کیا انہی الفاظ میں حضرات صحابہ ان نسا کو بیان فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس رسیتیں فرمائی وہ دس کی دس نصیتیں بہت عجیب و غریب ہیں بڑی شاندار ہیں اور بڑے اس کے الفاظ کا چناؤ بڑا زبردست ہے لیکن اس پر ہم کبھی انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے آج اس میں سے صرف ایک نصیحت جو ہمارے اس موضوع سے براہ راست متعلق وہ چھٹے نمبر ان دس نصیحتوں میں سے وہ چھٹے نمبر کے اوپر ہے جس میں آکا علیہ سرات والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ وہ وَا کمل مِنَ الزَّحْفِ وہ انحل کر کہا کہ معاذ کبھی بھی میدان جنگ میں پیٹھ مت دکھانا بھاگنا مت وہ ان حال کا ناس چاہے تیرے سارے ساتھی مر جائے کوئی بھی نہ بچے تب بھی تو ڈٹا رہے یہ تیرا مزاج اور تیری طبیعت ایسی اور یہ جو زحف میں یعنی جنگ میں اور لڑائی میں جو فرار ہے یہ کبیلا ترین گناہوں میں سے کہا گیا جب آ جائے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ایک موقع پر آپ ایک جنگ میں تشریف لے کر گئے اور پورا دن انتظار کیا کہ لشکر آمنے سامنے ہوں لیکن وہ نہیں ہوئے سامنے نہیں آئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جنگ مانگو مت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو عافیت مانگو جنگ مت مانگو اللہ پاک سے لیکن جب آ جائے تو پھر ڈٹ جائے اگر آ جائے تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے پھر بزدلی کا کوئی رستہ نہیں پھر مسلمان کے پاس پیٹ پھیرنے والی کوئی چیز نہیں ویسے حکم یہ کہ آفیت مانگو اللہ جل شاہ تو سابر میں دشمن کے مقابلے میں اللہ جل شاہ نے یہ کہا کہ انسان کے انسان میں ایک پوری استقامت کے ساتھ اپنی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہونا تیسری بات فرمائی وہ رابطو رابطو ربط الخیل سے ہے یہ لفظ اور یہ قرآن میں اس سے ملتی جلتی آیت ویت الحمط المقوت ربات وہی لفظ الله تربون ربات کہتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چا کو چوبند رہنا سرحدات اسلامیہ کی اسلامی ملکوں کی جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کے لیے چاق و چوبند رہنا اس کو بات کہتے ہیں سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مصر کے بعد یا قادثی مجھے موقع اس کا پورا ذہن میں نہیں ہے کہ کس موقع پر آپ نے ایک موقع پر صحابہ کو اپنے لشکر کو ایک پیغام بھیجا تھا اور وہ پیغام یہ تھا کہ فتح ہو گئی تھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر فتح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان تم فربات دا یاد رکھو کہ تم لوگ ان سرحدات کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اس طرح اپنے آپ کو محسوس کرو جیسے تم حالت جنگ کے اندر ہو مطلب یہ تھا کہ تم لوگ ایزی نہ ہو جاؤ کہ فتح ہو گئی ہے اب تو بول بالا ہو گیا ایک طرح سے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے چاق چوبند رہو اور اس پر آپ کی اور نسائیں بھی تھی جن میں سے یہ تھا کہ دھوپ میں رہنے سے اور یعنی دھوپ کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر بڑھاؤ اور اور قائم رکھو ان کو اس بات سے صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اس بات کا بڑا خیال رہا کہ مسلمانوں میں ایش پرستی اور عیش کوشی کی زندگی نہ آنے پائے اور ایسا نہ ہو کہ یہ ڈھیلے ہو جائیں کسی بھی اعتبار سے چاہے وہ جنگ کے میدان تھے یا وہ معیشت کے میدان تھے دونوں جگہوں پر سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نسائیں ہیں امت مسلمہ کو اس میں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ مستعد رہیں اور وہ ہر وقت چاق و چوبند رہیں وہ ہوشیار رہیں اسی لیے اگر آپ کبھی احادیث میں وہ ابواب دیکھیں جو مسلمان ملکوں کی سرحدوں کی حفاظتوں کے حفاظت کے فضائل میں تو اس میں حرام کن فضیل اللہ جل شاہر نے بیان فرمائی ایک حدیث میں ہے کہ ایک رات جو مسلمان اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگا ایک رات اگر وہ صرف جاگا تو یہ ایک رات کا جاگنا ایک سال کے روزوں اور نمازوں سے افضل ہے دوسرا بندہ ایک سال روزے رکھے دوسری جگہ ہزار سال کا ذکر ہے کہ ایک ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے ایک رات کا جاگنا اس سرحد کی حفاظت پر جس کے پیچھے مسلمان رہتے ہوں اور جو مسلمانوں کی سرزمین ہو اس کو کفار کے نرغے سے بچانے کے لیے اور یہ جو اسلامی سرزمین کو اتنا تقدس حاصل ہوتا ہے اس کی دو وجہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو عبادات کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اللہ جہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے اور یہ آزادی بہت بڑی چیز ہے جہاں مسلمان اعلان اپنے شاعر پر عمل کر سکے کوئی رکاوٹ نہ اور دوسرا اس کو تقدس اس لیے حاصل ہے کہ اس سرزمین پر مسلمانوں کے لیے اللہ جہ کے نظام کو نافذ کرنے کا موقع ہوتا ہے اس کے امکانات ہوتے ہیں اس کے لیے وہ سرزمین گویا کہ تیار ہوتی ہے اس بات پر کہ اللہ جلشان ہو جو مسلمانوں کو کے اوپر جو اپنے نظام کے نفاذ کی جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عرض اسلام پر ہی ہوگی کہ عرض کفر پر تو نہیں ہو سکتی اس لیے اس سرزمین کو ایک خاص قسم کا تقدس حاصل ہو جاتا ہے بجہ ان دو اہم ترین باتوں کے جو جس کا جس کا اندازہ بندہ وہاں کر سکتا ہے اس کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے جہاں پر یہ امکانات موجود نہ تو دوسری تیسری فر... چیز فرمائی وہ کہ تم لوگ مستعد اور تیار رہو اس میں کسی قسم کی کوتاہی مت کرو اور چوتھی چیز فرمائی وطخ اللہ اور اللہ پاک سے ڈرو جو ظاہر ان... ہے یہ وطخ اللہ ان تینوں کے اندر اس برو میں بھی اور صابروں میں بھی اور رابطو میں بھی تینوں کے اندر یہ کار فرما ہو لا لکم تفل ہوں تاکہ تمہیں فلاح والی زندگی حاصل ہو جائے یہ دیکھیں ہم پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جس کا جو جغرافیہ ہے اس جغرافیہ کی اپنی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ کوئی بہت قدیم ریاست ہے جس طرح بعض ریاستیں دنیا میں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم دو ہزار سال پرانی ہیں ہم تیر ہزار سال پرانی ہیں پانچ ہزار سال پرانی ہیں یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئی ریاست ہے ستر سال پہلے وجود میں آئی ہے یہاں قومی اعتبار سے بھی کوئی ایک قوم نہیں بستی زبان کے اعتبار کوئی ایک نسل نہیں ہے ساری کی ساری یہاں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں یہاں مختلف زبانوں کے لوگ آباد ہیں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہیں کلچر مختلف ہے ایک دوسرے سے حتیٰ کہ تاریخ مختلف ہے ایک دوسرے سے ہر قوم اپنی کوئی اور تاریخ بیان کرتی ہے اس مملکت کو وحدت اور یکجہتی کے دھارے کے اندر اگر کوئی چیز لا سکتی ہے وہ تو صرف اور صرف اس کا مذہب ہے اور اس کا دین اور تو کوئی قدر مشترک نہیں ہے اگر کوئی اور قدر مشترک ہو تو وہ یہ دو تین چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں دنیا میں لوگ جغرافیائی وحدت کی بنیاد پر بعض اوقات اکٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات لسانی وحدت کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی تاریخی قدر مشترک کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں. بعض اوقات نسلی بنیاد پر کہتے ہیں خون ایک ہے اور اوپر آبا اجداد ایک ہے اس کی بنیاد پر یہ دنیا میں عام طور پر لوگوں کے کھٹے ہونے کی وجہ ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر اس کی لوگ دعوت بھی چلاتے ہیں ہمارے ہاں اس مملکت کی تقویم ایسی ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے ایک ہی چیز موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب اس مملکت کا اکثریتی مذہب اور بڑا غیر معمولی اکثریتی مذہب جو ہے وہ اسلام ہے اور یہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اکثریت ایک بہت بڑی تعداد اتنی بڑی تعداد میں اس تعداد میں پوری دنیا میں بہت تھوڑے ممالک ہوں گے ہیں بہت سارے ہیں لیکن پھر بھی ایک, اے, ایک باقی دنیا کے مقابلے میں کم ملک ایسے ہیں جن کو, جن کو یہ فضیلت حاصل ہے تو ایک تو ہمیں اپنی اس قومی اور نظریاتی اساس کو فراموش کرنا چاہیے اس کا کوئی متبادل نہیں دے سکتے ہم لوگ ہمارے ہیں جس طرح آج کل کہا جاتا ہے نا ایک اور کوئی نیا بیانیاں دیا جائے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس سارے اس پورے کے پورے ملک کے تمام طبقات کو اور تمام اس کے قطاعت اراضی کو اور تمام نسلوں کو اور تمام قوموں کو اور تمام زبانوں کو اور تمام صوبوں کو وحدت کی ایک لڑی میں رکھنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں دوسری بات یہ کہ جب بھی اس قسم کے حالات آ جائیں جس طرح کہ پچھلے دو تین دن سے ہمارے ملک میں ہیں تو آپ غور کریں کہ ہمیں حوصلہ کیا چیز دیتی ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کھڑا رکھتی ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر عزم اور بہادری اور شجاعت اور جوش اور ولولہ پیدا کرتی ہے تو آپ غور کریں تو وہ اللہ کے وعدے اللہ تعالیٰ کی امید اور نصرت کی اللہ کی نصرت اور مدد کی امید اور مسلمانوں کی تاریخ یہی چیز مسلمانوں ہمیں کھڑا رکھتی ہے اور اس کے علاوہ کس چیز سے ہم حوصلہ لیں ہمیں اس چیز سے حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہم سے پانچ گنا بڑا ہے تو ہمارے پاس وہ مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے اپنے سے سو سو گنا بڑے دشمن کو شکست دی اگر ہمارے پاس یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے دشمن کے وسائل ہم سے زیادہ ہیں تو ہمیں صحابہ کی وہ فقر کے جنگی اور غزوات یاد آتی ہیں جس کے اندر جو تھوڑے بہت مال کے ساتھ اہل ایمان جب کفر کے مقابلے میں صف آرا ہوئے تو ان کی انہوں نے صفوں کی صفیں الٹ دی اگر ہمیں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنہائی یاد آتی ہے جس ماحول میں آپ نے دعوت دی تھی اور پوری دنیا ان کی مخالف تھی دنیا میں اس وقت تک پیغام اسلام کا نہیں پہنچا تھا اور سب دنیا ہی نہیں جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مدینہ والے آپ کو لینے کے لیے آئے تھے تو حضرت عباس نے بیعت اقبا کے موقع پر انصار مدینہ سے کہا تھا کہ تم ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو جن کے پیچھے جنگیں آئیں گی اس لیے کہ عرب بھی ان کے مخالف ہیں اور اعظم تو ان کے مخالف ہیں ہی ہیں تو انصار نے اس موقع پر بڑی بہادری اور عزم کے ساتھ کہا تھا کہ ان کی جنگیں ہم ایسے لڑیں گے جیسے کہ ہم اپنی جنگیں لڑتے ہیں تو یہ اب یہ چیزیں ہیں جو ہمیں پرعازم رکھتی ہیں جو ہمارے اندر ایک مثبت خیالات پیدا کرتی ہیں اگر آپ اس کے بالکل بالمقابل دیکھیں میں اس بات کو ہمیشہ اس کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ ہمارا جو سکولر اور لبرل نظام تعلیم ہے یہ ہمارے اندر تین منفی جذبات پیدا کرتا ہے اور یہ ہر اس بندے میں پیدا ہوگا جس کے نظام جس جو اس نظام تعلیم کا پروردہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ ہو اور اس حیثیت کے ساتھ نہ جس حیثیت کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کی جو پروڈکٹ ہوگی جو اس کا جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ شخص اس کے ذہن میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے ماضی سے بے خبر ہو ہمیں ہمارے ماضی سے ناتعلق کر دیا گیا ہے بلکہ اب اپنا ماضی کی جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ تذہیق استحضاء اور ایک قسم کی جس کو کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ایک ہنسنے اور ٹھٹھے لگانے کی چیز ہے بلکہ تمام اعتقادات اسلامی ہیں میں کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ چیزیں جن کا قرآن و سنت میں باقاعدہ بڑے عظمت کے ساتھ ذکر ہے وہ ہمارے ہاں مذاق کی چیزیں بن گئی ہیں مثال کے طور پر تصور حور ہے حور قرآن میں اس کا ذکر ہے احادیث میں ذکر ہے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہمارے یہاں اگر آپ غور کریں گے تو معاشرے میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا چونکہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کو ایک مذاق کی چیز بنا لیا گیا, گیا گویا کہ یہ کوئی مسلمانوں کی کوئی کوئی عیاش فطرت کی اکاسی ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے اور یہ باتیں ہوتی بھی اسی طرح آخرت کی جتنی چیزیں جو مراحل آخرت کے بارے میں آئے ہیں ان کو وہ بھی ہمارے لطیفوں کا اور ہمارے ہماری خود مسلمانوں کے اندر ایک ہمارے ٹھٹھے اور مخول کی چیز ہے تو پہلی چیز یہ میں ان کا ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ اپنے ماضی سے بے خبری اپنی تاریخ سے نا بلد آج ہم کتنا واقف ہیں اپنی تاریخ سے آج ہمیں حضرات صحابہ کی غزوات کا حضرات صحابہ کے واقعات کا پھر چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ کا ہمارے ذہن میں کیا نقشہ اس کا موجود ہے اگر ہے تو منفی نقشہ ہے مسلمان فاتحین کے بارے میں ہمیں لطیفے پتہ ہمیں مسلمان بادشاہوں کی عیش و عشرت کے قصے پتا ہے ہمیں ان کے حرم میں موجود لونڈیوں کی تعداد پتا ہے ہمیں ان کا اسلامی آرک... آرکیٹیکچر کو یا کسی اسلامی طرز تعمیر کو اگر انہوں نے کہیں فروغ دیا ہے تو اس کی اس پر ہمیں تنقید کرنی آتی ہے یہی صرف ہماری معلومات ہے تاریخ ایک یک طرفہ کیسٹ جس سے پتہ چلتا ہے گویا مار... چودہ سو سالوں میں مسلمانوں نے کبھی کوئی عروج کا دور دیکھا ہی نہیں اور کبھی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی قابل رشک رہی نہیں ہے اور بادشاہوں کے قتل و غارت کے واقعات ان کے داخلی خلفشار یہ ایک عمومی تصویر ہے جو آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے ماضی کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ تعلیم کا حصہ ہے ہمارے بچوں کا ذہن ایسے خود بخود نہیں بنا بنایا گیا ہے باقاعدہ یہ اپنے ماضی سے لاتعلق کرنے کے اپنے ماضی پر شرمسار کرنے کے لیے اپنے ماضی سے ان کا رشتہ توڑنے کے لیے تو ایک تو صحیح ماضی سے بے خبری ہے اور غلط ماضی کا کہ غلط انٹرپریٹیشن وہ ذہن کے اندر ڈالی گئی ہے یہ ایک پہلی چیز ہے اس کا تعلق ماضی سے ہمارے لبرل نظام تعلیم کا جو فاضل ہوگا اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے حال سے متنفر ہوگا اس کو مسلمانوں کی کمیاں کوتاہیاں نالائکیاں نا اہلیاں نو کے زبان پر ہوں گی اور مسلمانوں کے اندر موجود خوبیوں سے وہ قطع نا ہوگا اس امت میں جو خیر العم ہے جس کو اللہ نے فرمایا جس کو امت وسط کہا ہے اللہ پاک نے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت قرار دیا ہے وہ اس کی کسی خوبی کا ذکر نہیں کرے گا اس کی کوئی خوبی اس کو معلوم نہیں ہوگی اس کو صرف اس کی برائیوں کی فہرست معلوم ہوگی اس کی کمیاں اور کوتاہیاں اس کو گن گن کر جیسے کسی نے یاد کرائی ہو تم میں یہ خرابی بھی ہے یہ خرابی بھی ہے یہ خرابی بھی ہے یہ خرابی بھی ہے, یہ خرابی بھی ہے مطلب یہ کہ تم جو امت اسلامیہ ہو تم دنیا میں خرابیوں کا مجموعہ ہو اگر فرض کیجئے مان لیں اس مقدمے کو تھوڑی دیر کے لیے کہ امت مسلمہ خرابیوں اور نالائکیوں کا مجموعہ ہو گئی اور امت کفریہ جو ہے وہ تو کفر پر کھڑی اور اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی تو دین کہاں ہے پھر اس امت میں اسلام کدھر ہے قرآن کدھر ہے وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو ہدایت کے مواقع میسر رہیں گے وہ عملی شکل میں کدھر ہے کسی بھی طور پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم امت میں کوئی خرابی نہیں ہے نہ میں کہتا ہوں ہم لوگ اس پر ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے معاشرے کے مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں اس کے جو اصلاح طلب پہلو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں مگر یہ جو تنفر ہے امت سے متنفر ہونا اور متنفر کرنا اور اس کے ذکر میں ایک خاص قسم کا استحضاء استخاف ایک ہلکا پن اور ایک اس کی کسی بھی خوبی کو تسلیم نہ کرنا یہ ہمارے اس لبرل مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے جو ہمارے ہم پیدا کیا گیا ماضی کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اپنی تاریخ سے بے خبر حال کے اندر اپنی موجودہ حالت سے متنفر اور مستقبل سے مایوس تیسری چیز یہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کو مستقبل میں کوئی امید نہیں دکھائے گا آپ کو مستقبل کا جو نقشہ آپ کے سامنے کھینچے گا وہ ایسا خوفناک اور اندوہناک ہوگا جس سے آپ پر یہ واضح ہو گویا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ مزید نالائکی کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ مسلمان کو امید کا دامن کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو ہر وقت اس اس حوصلے کی ضرورت ہے کہ ولت جس قوم کے پاس قرآن ہو جس قوم کے پاس نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن ہو اور وہ تعلیمات انہوں نے فراموش نہ کی ہوں آج دنیائی عیسائیت آج دنیائی یہود اپنی کتابیں چھوڑ چکے اپنی کتابوں میں رد و بدل کر کے اس کو دنیا سے بالکل ہی ختم کر چکے اس کی اصلیت کو اپنے نبیوں کی سیرت محفوظ نہیں رکھ سکے اپنے نبیوں کے اخلاق کی کوئی جھلک نہیں دکھا سکتے اپنی تعلیمات میں کوئی ایک وحدت اور سچائی نہیں دکھا سکتے وہ تو پرعزم ہوں اور وہ تو پورے ولولے اور حوصلے کے ساتھ ہوں اور وہ جن کا دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جن جو لوگ وابستہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو یقین رکھنے والے ہوں اور اللہ جن نشانوں کے نظام پر جو یقین رکھنے والے ہوں وہ مایوس اور دل گرفتہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دنیا کفر مل کر ہمیں ہمارا یہ ذہن بنانے کی کوشش کرے اور ہم مسلمانوں کو یہ چیز باور کرانے کی کوشش کرے اور یہ جو دور گزرا پچھلا آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جب ساری مسلم دنیا جو ہے وہ کالونیز کی شکل میں تھی استعمار کی اور سامراج کی اس دور میں یہ محنت اصل اصل معنوں کے اندر ہوئی ہے جہاں جہاں جتنا موقع ملے اور وہ لوگ تیار کیے گئے مسلمانوں میں نہ صرف تیار کیے گئے بلکہ ان کو مسلمانوں کی قیادت سونپی گئی کہ مسلمانوں کی قیادت ایسے لوگوں کو سونپی جائی گی جو اپنے ماضی سے بے خبر ہوں گے جو اپنے حال سے متنفر ہوں گے اور جو اپنے مستقبل سے مایوس ہوں گے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی قیادت دی جائے گی انہی کو مسلمانوں کا سیاسی عسکری تمام قسم کی قیادتیں انہی کے حوالے کی جائیں گی اور پوری پوری امت اسلامیہ میں یہ صرف ہمارا پاکستان کم ہم تو ہمارے ہیں تو پھر بہت میں جب باقی اسلامی دنیا کے حوال کو دیکھتا ہوں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہتر صورتحال پھر بھی ہمارے ہیں باقیوں کی نسبت عرب دنیا میں جو صورتحال ہے اس وقت اور بہت سے عجیب ملکوں میں جو صورتحال ہے اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں جو صورتحال ہے اس سے پاکستان کی صورتحال بدر بہتر ہے اور اس کی وجہ آپ لوگ چاہے اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں اس کی وجہ وہ آزاد پرائیویٹ دینی نظام تعلیم ہے جس نے مسلمانوں میں ان چیزوں کو زندہ رکھا چاہے جو بھی حالات رہے وہ جو یہ اس کی اس کا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر کسی سکوپ کے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے اپنی اولادوں کو علم دین کے لیے وقف کیا حالانکہ جب وہ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کر رہے تھے ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اس کا کوئی دنیاوی ثمرہ ان کو نہیں ملے گا یہ سرکار کے کاغذات میں ان پڑھ کے لائیں گے یہ چاہے بیس سال قرآن حدیث تفسیر فقہ اصول فقہ عربی ادب لٹریچر دنیا جہان کے مضامین پڑھ لیں گے اور اس کے اندر کئی کئی پی ایچ ڈیز پی ایچ ڈی اہلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کر لیں گے سرکار ان کو ان پڑھ کہے گی اور ان کے لیے تمام مادی اور دنیاوی ترقی کے دروازے بند رہیں گے یہ اس کا علم ہونے کے باوجود اس حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اس لیے اس ان علوم کے لیے وقف کیا کہ کہیں یہ علوم ہمارے اندر سے رخصت نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی بتانے والا نہ رہے ایسا نہ ہو کہ کوئی پڑھانے والا نہ رہے اور اگر آپ نے اس کی واقعی شکل دیکھنی ہے تو آپ کو امت اسلامیہ کے بہت سے ملکوں کی سیر کرائی جا سکتی ہے جہاں پر کوئی بتانے والا نہیں جہاں کوئی پڑھانے والا نہیں کیونکہ وہ ساٹھ ستر سال کا دور ان پر ایک ایسا گزرا کہ اس دور میں وہ ساری چیزیں ان کے اندر سے نکل گئیں یہاں کم سے کم اس پر جو جو چیز آئی اس کا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں ہمارے ترک دوست ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں جب بھی بہت فریکوینٹ آنا جانا اور رابطے رہتے ہیں جب ان کے یہاں حالات ایسے بنے کہ اب وہ اپنی اپنے نظام تعلیم کو کھڑا کرنے کی پوزیشن میں آئے اور وہ جو مصطفیٰ کمال کے زمانے کی چیزیں جو ساٹھ ستر سال ان پر جب استبداد رہا جب وہ اس سے کسی حد تک باہر نکلے تو انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز کا افسوس کیا اور آج بھی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں سے دینی نظام تعلیم کے وہ جو نجی اور پرائیویٹ ادارے تھے وہ ختم ہو گئے تھے اس کے مقابلے میں ایک نظام بنایا گیا تھا مختصر سا اور اس نظام میں بس ایک امام کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے انہوں نے اس نظام تعلیم کا نام ہی امام خطیب سکول رکھا تھا کہ امام بنائیں گے خطیب بنائیں گے امام کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے پانچ نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں خطیب کو جمعہ پڑھانا آنا چاہیے ہفتے میں ایک دفعہ اس نے آدھا گھنٹہ قوم سے خطاب کرنا ہے تو اس کو وہ آدھا گھنٹہ کی تعلیم اس کو آنی چاہیے پانچ نمازیں پڑھانی آنی چاہیے ان کے خیال تھا یہ کافی نظام مسلمانوں کے لیے اتنا دینی علم کافی ہوتا ہے اس سزا کیونکہ یہ تو وہ وہ, وہ وہ ذہن جس نے یہ نظام شروع میں دیا تھا وہ تو اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا کہ اسلام حکومت کے لیے بھی ہے اور اسلام عدالت کے لیے بھی ہے اور اسلام معیشت کے, کے لیے بھی ہے اور اسلام معاشرت کے لیے بھی ہے اور اسلام تعلیم کے لیے بھی ہے یہ تو وہ مانتا نہیں تھا وہ تو کہتا تھا کہ اسلام عبادت کے لیے ہے تو عبادت میں ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک خطیب کی ضرورت ہوتی ہے بس ان دو قسم کے عہدے ہیں ان دونوں عہدوں کا کا ڈومین بھی بالکل واضح ہے ایک پانچ وقت کی نماز پڑھائے گا اور دوسرا جمعہ پڑھائے گا اس کے علاوہ سوچتے تھے مسلمانوں نے کیا کرنا ہے دینی تعلیم کا باقی زندگی تو اپنی مرضی سے گزرے گی اپنی مرضی سے نہیں مغرب کی مرضی سے گزرے گی مغرب سے جو تعلیم آئے گی مغرب سے جو جو, جو جو نظام آئے گا وہی کا وہی اسی نظام کے اوپر وہ زندگی گزرے گی جب یہ یہ ذہن ہمارے معاشرے میں آپ بالکل انصاف کے ساتھ اس پہ غور کریں یہ ذہن ہمارے معاشرے میں بنا بائے یا نہیں بنا اور یہ کہاں سے بنا ہے? ये آیا یہ سوچ آئی کی در سے ہے وہ اس تعلیمی نظام سے آئی ہے جو انگریز ہمارے لیے چھوڑ کر گیا تھا اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس لیے جب ہم اس مملکت کے دفاع کی بات کرتے ہیں اور ہم جب اللہ جل شاہوں کی مدد اور نصرت مانگتے ہیں تو اس کی یہ بنیادیں یہ ہیں پہلی چیز یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر بنی اور اس وقت جب یہ ملک بن رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے نام پر لا اللہ پر اس کو بنایا جا رہا تھا کہا یہ جا رہا تھا یہی کہا گیا تھا دوسرا آج اس کے اندر مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے. مسلمان اسلام پر عمل کرنا چاہے تعلیم, تعلیم اس, کی, اس کی آزادی تیسرا یہ کہ اس کے دستور میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا اور یہ ملک جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی قسم کے کوئی قوانین اس ملک کے اندر نہیں ہوں گے یہ ایک وہ دستوری وعدہ ہے جو اس ملک کے کہ قانون میں لکھا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو پر امید کرتی ہیں اور مسلمانوں کو کھڑا رکھتی ہیں اور مسلمانوں کو ایک حسنِ زن اس فراہم کرتی ہیں یہ ہماری اصل بنیاد ہے اسی پر ہمیں کھڑا بھی رہنا چاہیے اور اسی کے اوپر ہمیں اس اس کے لیے نہ صرف یہ کہ دعائیں کرنی چاہیے بلکہ اگر کوئی آزمائش میں نے جس طرح عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ مانگو نہیں لیکن جب آ جائے تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ تو جنگ مانگنی تو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے آزمائش کا کا سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہو تو یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ہم یہ کسی ایک شعبے کا یا کسی ایک ادارے کا کسی کا کام نہیں ہے کہ اس موقع پر صرف وہ داد شجاعت دکھائے گا بلکہ جنگے قومیں اپنے اجتماعی ضمیر کے ساتھ لڑتی ہیں اپنی اجتماعی دانش کے ساتھ اپنی اجتماعیت کے ساتھ اس میں ایک غیر معمولی وحدت چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر آپس میں ایک غیر معمولی اتفاق چاہیے ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور عارضی چیزوں کو اور معمولی جھگڑوں کو اور اختلاف کی تھوڑی باتوں چھوٹی باتوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے ایسے موقعوں پر اللہ جم ہمیں ایک ایک باعزت قوم کی طرح ایک دلیر قوم کی طرح اور اللہ جل ایک پورے عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی قوم کی طرح تمام آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عافیت اور امن والا معاملہ اللہ پاک ہمارے لیے پسند فرمائے واقر دعوان الحمدللہ رب العالمین